جبین سعادت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کشادہ اور چمکدار تھی جس پر بیزاری اور دنیاوی تفکرات کے آثار تک نہ تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی دلائل النبوہ حضرت ہند بن ابی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار رنگت اور کشادہ پیشانی والے تھے شمائل ترمسیم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آپ کی چمکدار پیشانی کے بارے میں فرمایا متاب فی بہیم جنگ بھی بلا جا مثل مصباح الدجا المتوق جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو روشن چراغ کی طرح چمکتی دکھائی دیتی دیوان حسان ابن عساکر اور ابن نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز چرخہ کات رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نعلۂ پاک کو پیوند لگا رہے تھے میں نے آپ کی جبین سعادت پر پسینہ کے قطرات دیکھے جن سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں میں اس خوبصورت منظر کو دیکھنے میں اپنا کام بھول گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے میں نے عرض کی آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے یوں لگ رہے ہیں جیسے نور کے ستارے ہوں اگر اس کیفیت کو ابو کبیر حزیلی دیکھ لیتا تو وہ پکار اٹھتا میرے شعر کا مصداق حضور ہی ہیں اضا نظرتا یلاسرت وجہ ہو بارقط کا برکل آرز المتحل جب میری نگاہ ان کے روئے تاباں پر پڑی تو اس کے رخساروں کی چمک ایسی تھی جیسے بادل کے ٹکڑے میں بجلی کی کوند رہی ہو حسان الہند مجدد امت حضرت بریلوی فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عن وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں عقائد دجھان صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین سعادت پر سجدہ کرنے کا شرف حاصل ہوا واقعہ یوں ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر رہے ہیں صبح آپ نے خواب بارگاہ رسالت میں بیان کیا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سیدھے لیٹ گئے اور فرمایا اپنی اس خواب کو سچ کر لو چنانچہ آپ نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس پر سجدہ کیا مشکات ابر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک دراز و باریک اور محرابی صورت میں تھے علامہ حلبی فرماتے ہیں دونوں ابروؤں کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا کہ غور سے دیکھنے پر واضح ہوتا انسان العیون اسی لیے باس ہوبائے کرام نے ابرو مبارک کے باہم متصل ہونے کا ذکر کیا ہے جبکہ وہ حقیقت میں ملے ہوئے نہ تھے حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک باریک اور ملے ہوئے تھے سیرت ابنِ کثیر جن کے سجوے کو محراب کعبہ چکیں ان بباؤں کی لطافت و لاکھوں سلام حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعال عن فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو و مبارک خمدار باریک گھنے اور الگ الگ تھے دونوں ابروں کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کے وقت سرخ ہو جاتی شمائل ترمسی الحضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ اس رگ کو رگ ہاشمیت قرار دیتے ہوئے یوں سلام عرض کرتے ہیں چشمہ مہر میں موج نور جلال اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام محدث ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ وہ سار ظاہری کے وقت آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عن نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو و مبارک میں لگے ہوئے پانی کو چاٹ لیا اسی کے سبب ان کا مبارک سینہ قرآن و حدیث کے اسرار و رموز کا گنجینہ بن گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ جس دن سے میں نے وہ پانی پیا ہے میری قوت حافظہ بہت بڑھ گئی ہے کنز الو مال چشمانی مقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں آپ کی کشش آنکھیں خوب سیاہ اور خوبصورت تھیں ان کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے ان چشمان مقدس پر گھنی سیاہ لمبی پلکوں کا لمبی پلکوں کا درربا سایہ تھا سیدنا علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں خوب سیاہ سرمگھی اور پلکیں گھنی اور لمبی تھیں شمائل ترمسی حضرت ابو حریرا رضی اللہ و تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی مبارک پلکوں کا حسین اور دراز ہونا بیان فرمایا ہے دلائل النبوفہ امام نات گویا الحضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پلکوں کی تعریف یوں کرتے ہیں ان کی آنکھوں پہ و سایہ فگن مزہ طلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام حضرت جابر بن ثمورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کو دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ آپ نے سرمایہ لگایا ہوا ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا شمال ترمسی سرمگی آنکھیں حریم حق کی وہ مشقیں غزال ہے فضائے تک جن کا رمنا نور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی سرخی کو کتب سابقہ میں نبوت کی ایک علامت قرار دیا کیا ہے دلائل حضرت ہند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچی نگاہ والے تھے اور آسمان کے بجائے زمین کی طرف زیادہ نظر فرماتے تھے کا آنک دیکھنا آنکھ کے ایک گوشہ سے ہوتا تھا شماء الرم اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے چارے زہر مصیبت کیجیے اللہ تعالیٰ نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے ذرقابی خسائے سے کبرا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے کہ دن کی روشنی میں بیاں کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رکو و جود کرتے ہو تو میں بے شک تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں بخاری مسلم حضرت اقوا بن عامر رضی اللہ ان فرماتے ہیں کہ مالک کل ختم الرسول کا فرمانے علی شان ہے میری تم سے ملاقات کی جگہ حوضِ کوثر ہے اور میں اس حوض کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں بخاری و مسلم حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی ان قسم مجھ پر نہ تمہارا خوشو پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکو بخاری ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ترمسی ان احادیث مبارکہ میں معلوم ہوا کہ خوشو جو کہ دل کی کیفیت ہے اور آنکھ سے دیکھی ہی نہیں جا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں اسے بھی دیکھ لیتی ہیں ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مادی چیزوں کے علاوہ غیر مرری چیزوں کو بھی ملاحظہ فرمایا کرتے تھے ایک بار عرفہ کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت فرمائی ارشاد باری تالا ہوا میں نے سب کو بخشا سوائے ظالم کے کیونکہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ ضرور لیا جائے گا آپ نے عرض کی یارب اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت میں کو اچھا درجہ عطا فرما اور ظالم کو بخش دے یہ عرض قبول نہ ہوئی پھر صبح مزدلفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی تو قبول ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آخر میں تبسم فرمایا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو خدا آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے ارشاد فرمایا ابلیس کو جب علم ہوا کہ اللہ ازا وجل نے امت کے حق میں میری دعا قبول فرما لی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ حسد کے باعث اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور سخت حسرت اور افسوس کر رہا ہے تو مجھے یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی ابو داؤت ابن ماجہ آپ کی قوت بسارت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ایک حدیث پاک میں یوں بیان فرمایا مختار کل ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے اللہ تعالی نے میرے لیے دنیا کو ظاہر کر دیا بس میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے قیامت تک ہونے والا ہے سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں تبرانی ابو نعیم مجدد دین و ملت امام اہل سنت اللہ حضرت نے خوب فرمایا شش جہت سنگ مقابل شب ایک ہی حال دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی فرش عرش سب آئینہ زمائر حاضر پس قسم کھا یہ امی تیری دانائی کی دوسری جگہ کے بخشش میں یوں فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شعر نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کو دیدار باری تعالیٰ سے مشرف ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب تعالیٰ کو احسن صورت میں دیکھا مشکات حضرت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب ازا وجل کا دیدار کیا ہے مسند احمد تبرانی نے معجمۃ الوسط میں صحیح سند کے ساتھ آپ ہی سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو بار دیکھا ایک بار سر کی آنکھوں سے اور ایک بار دل کی آنکھ سے خسائے سے کبرا شارہ مسلم امام نبوی کا ارشاد ہے کہ اکثر علماء اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے ذرقابی مجدد برحق شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت محدث بریلوی قدسہ رہو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوں بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں سلام گوش مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کان مبارک دلکش و حسین اور کامل بطام تھے حضرت اب حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا کے سر اقدس کے مبارک بال حلقے خمدار آنکھیں لمبی پلکوں والی چہرہ انور حسین بپا ڈاڑی ہی مبارک نہایت خوبصورت اور آپ کے دونوں کان مبارک کامل تھے سیرت ابن کثیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے مبارک کانوں کی دلکشی کو یوں بیان فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سہ زلفوں کے جھرمٹ میں سے دونوں سفید کانوں کا دیدار ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے طلوع ہو گئے ہوں ابن اثاکر آپ کے مقدس کانوں کی قوت سماعت بھی قوت بصارت کی طرح موجزانہ شان رکھتی ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے میں جو کچھ سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے میں آسمان کی چرچراہٹ کو بھی سن رہا ہوں اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ اس میں چار انگشت برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کو فرشتہ سجدہ میں نہ ہو مسند احمد ترمزین ایک اور حدیث میں فرمایا میں شکم مادر میں لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنتا ہوں خصائص سے حضور علیہ السلام قبروں میں دیے جانے والے عذاب کی آواز بھی سنتے ہیں بخاری مسلم آقاب مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا درود بھی خود سنتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام بیچتا ہے تو اللہ تعالی میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے یعنی میری توجہ سلام بیچنے والے کی طرف ہو جاتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں مسلمد احمد ابو داود بحکیم حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں کوئی بندہ کسی جگہ سے بھی مجھ پر درود نہیں پڑتا مگر اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے وہ جہاں بھی ہو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے وثال کے بعد بھی فرمایا ہاں بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کرام کے جسموں کو کھائے اس حدیث کو حافظ منظری نے ترغیب میں ذکر فرمایا کہ ابن ماجہ نے اسے جیت کے ساتھ روایت کیا سچی عقیدت و محبت سے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقدس میں و السلام کے تحفے پیش کرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی کرم فرماتے ہیں آپ کا ارشاد گرامی ہے اہل محبت کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں دلائل الخیرات دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت میں لاکھوں سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دور و نزدیک ہی کی نہیں بلکہ گزشتہ اور آئندہ کی آوازیں بھی سماعت فرماتے ہیں جیسا کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں چلنے کی آواز سماعت فرمائی بخاری و مسلم بی مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک خوبصورت اور اعتدال کے ساتھ دراز کی۔ نیس درمیان سے قدرے بلند تھی اس پر ہر وقت نور چمکتا رہتا اور جو شخص غور سے نہ دیکھتا وہ یہ سمجھتا کہ ناک مبارک اونچی ہے حالانکہ بینی مبارک بلند نہ تھی بلکہ یہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو اسے گھیرے ہوئے تھا جواہر البہار میں ہے کہ آگ کی بینی مبارک حسن تناسب و موزنیت کے ساتھ پتلی تھی حضرت ہند بن ابھی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں آپ کی بینی مبارک مناسب دراز بلندی مائل اور نہایت خوبصورت تھی اس پر ہر وقت نور درخشا رہتا جس کی وجہ سے غور سے نہ دکھنے والا ناک مبارک کو بلند خیال کرتا شمائل ترمسی نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچے بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام رخسار مبارک جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم و ہموار نہایت حسین اور سرخی مائل سفید تھی حضرت ہند بن اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم و ہموار تھے شمائل ترمسی شیخ الاسلام علی حضرت قدسہ رہو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی نورانیت اور چمک دمک کا ذکر یوں فرماتے ہیں جن کے آگے چراغے قمر جل ملائے ان آزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام دہن اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہ مبارک حسن اعتدال کے ساتھ فراغ و کشادہ تھا آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی کیونکہ جمعی شیطان کے اثر سے ہوا کرتی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام شیطان کے اثر سے محفوظ و معصوم ہے زرع قابی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک فراغ تھا شمائل ترمسی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ تھا مسلم علامہ فرماتے ہیں کہ عرب تنگ منہ کو ناپسند کرتے اور فراغ موہ کو اچھا جانتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن اقدس تو اس لیے باعظمت ببا کمال تھا کہ اس سے نکلنے والی ہر بات اللہ تعالیٰ کی وہی ہوتی تھی جیسا کہ سرجم کی آیت نمبر تین اور چار میں ارشاد ہوا اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہیں۔ قنز ایمان ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عمر ابن آص رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے کہ قریش نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھنے سے منع کیا میں نے یہ بات بارگاہ نبوی میں عرض کی تو ارشاد ہوا لکھو خدا کی قسم اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ خیبر کے دن حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ کی پنڈلی میں ایسا زخم لگا کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ شہید ہو گئے جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ دم فرمایا مرینے کبھی تکلیف نہ ہوئی بخاری لعابِ دہن مبارک آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دہن مبارک زخمیوں اور بیماریوں کے لیے شفا اور زہر کے لیے تریاق تھا جب غارِ سول میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساپ نے کاٹا۔ تو اس کے زہر کا اثر آپ ہی کے لاب دہن سے دور ہوا سیدنا علی کرم اللہ وجہ ہو کے اشوب چشم کی یہ دوا بنا حضرت رفا بن راف رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ غزۂ بدر میں پھوٹ گئی جو آپ کے لاب دہن لگا کر دعا فرمانے سے پھر روشن ہو گئی ذرقی خسائ سے کبرا غزب خندق کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جاو رضی اللہ کے لواب دہن ڈال دیا تو وہ تھوڑا سا کھانا ایک ہزار صحابہ کے لیے کافی ہو گیا سب نے سیر ہو کر کھایا پھر بھی کھانا ایسے باقی رہا جیسے کسی نے کھایا ہی نہیں بخاری مسلم جس کے پانی سے شاداب جانو جنا اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا کہ ایسا میٹھا پانی کسی اور کنویں کا نہ تھا ذرقی خسائ سے قبرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ڈول میں پانی لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پانی پیا کچھ کلی کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں کے پانی میں سے کستوری کے ماند و خوشبو آنے لگی ابن ماجہ بہ کی ہدیبیہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے پانی کی ایک کلی خشک کنویں میں ڈال دی تو پچیس دن تک تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہوتا رہا بخاری جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام زبان اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس وہ الٰہی الہی کی ترجمان تھی آپ کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فسحا گونگے نظر آتے حضرت ابو نے ایک بار معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارے عرب کے فسحا کو سنا ہے مگر آپ سے بڑھ کر کسی کو فصیح ہی نہیں پایا آپ نے فرمایا میرے رب نے میری تربیت فرمائی ہے اور میرے پرورش بنی سعاد میں ہوئی ہے زرقابی خصائص کبرا مجدد امت ولی کامل علی حضرت قدسہ سر روحو فرماتے ہیں پھر آگے یو دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے مو میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پتھروں درختوں اور دیگر مخلوق کی بولیاں جانتے تھے اس بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں چنانچہ مشکات باب الموجزات میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی شخص کسی بھی زبان میں گفتگو کرتا آپ اسے اسی کی زبان میں کلام فرماتے کیونکہ آپ تمام مخلوق کی زبانیں جانتے ہیں کتاب و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ واضح اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ سننے والا اسے با آسانی یاد کر لیتا شمائل ترمسی اس کی پیاری فساحت پہ بےحد درود اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے امور تکبینیہ کا مالک و مختار بنایا ہے اسی لیے آپ کی زبان حق ترجمان سے جو بات بھی نکلتی ضرور پوری ہوتی ایک بار ایک شخص نے تکبر کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھایا آپ کے منع فرمانے پر بولا میں دایا ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کبھی طاقت نہ رکھے گا چنانچہ پھر وہ اپنا ہاتھ کبھی منہ تک نہ اٹھا سکا مسلم ایک مرتبہ دشمن رسول حکم بن ابل آس نے آپ کو ستانے کے لیے منہ بگاڑا آپ نے فرمایا کن کزا ایسا ہی ہو جا پھر اس کا چہرہ بگڑا ہی رہا حتیٰ کہ وہ مر گیا خسائصِ کبرا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام آواز مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اللہجہ مبارک سارے انسانوں سے بڑھ کر حسین اور دلکش تھا آپ جب چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک دور و نزدی کے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر یقصہ سن لیا کرتے تھے جیسا کہ سوا لاکھ سے زائد صحبائی کرام نے آخری حج میں آپ کا خطبہ سنا نسائی ابوداؤت حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حسین چہرے اور دلکش آواز کے ساتھ مبعوث فرمایا طبقات ابن سات حضرت بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں سرۂتی تین تلاوت فرمائی میں نے ایسی حسین آواز کبھی نہیں سنی بخاری بمسلم آپ ہی سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں خطبہ دیا آپ کی آواز اتنی بلند تھی کہ گھروں میں بیٹھی خواتین نے بھی آپ کا باز سنا بھائی حقیم ابو نعیم حضرت عبدالرحمن بن معاذ تمیمی رضی اللہ ان نے بھی ایسا ہی بیان فرمایا ہے وسائل الوصول حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کا لہجہ روبدار ہوتا اور آپ کی آواز مبارک بلند ہو جاتی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں کہ تم پر اب حملہ ہوا چاہتا ہے وسائل الوصول اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام حضرت جبیر بن رضی اللہ کا ارشاد ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مشہور کن لہجے میں گفتگو فرماتے تھے حضرت امی معبد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی آواز گونجدار تھی سیرت ابن کثیر حضرت انس ردی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام خوبصورت چہرے اور دلکش آواز والے مبعوث فرمائے اور تمہارے نبی کا چہرہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور اس کی آواز سب سے زیادہ دلکش ہے دار قطنی جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں اس گلے کی نضارت پہ لاکھوں سلام دندان اقدس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کشادہ اور روشن و تھے اور موتیوں کی لڑی کی طرح دکھائی دیتے تھے ان کے درمیان باریک ریختیں تھیں جب آپ کلام یا تبسم فرماتے تو اس سے نور نکلتا دکھائی دیتا حضرت ہند بن اب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نہایت چمکدار بکشادہ تھے جب آ مسکراتے تو دندان اقدس برف کے اولوں کی طرح سفید نظر آتے الفاء احوال ومصطفیٰ حضرت اب حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تو آپ کے منہ مبارک سے ایسا نور نکلتا کہ دیواریں روشن ہو ہیں بہ حقی جمع الوسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی دوسری روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا شمائل ترمزی دارمی جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نظہط پہ لاکھوں سلام نازک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ خوبصورت لطیف و نازک اور سوخی مائل سفید تھے علامن نبہانی میں امام تبرانی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ اقدس اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے زیادہ خوبصورت تھے انوار محمدیہ ایک دوسری روایت میں امی... امام تبرانی نے آقا علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کا الطف یعنی نرم و نازک ہونا بیان فرمایا ہے امام زرقابی فرماتے ہیں بعض علماء کے نزدیک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ حسین نرم و نازک اور حسن اعتدال کے ساتھ پتلے تھے حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدیم ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام معابد رضی اللہ انہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو موتیوں کی لڑی معلوم ہوتی جس سے موتی جڑ رہے ہوں سیرت ابن کثیر حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس وصف کو لبہائے نازک کے دیگر اوساف کو ایک شعر میں یوں سمو دیا ہے وہ گل ہیں لب نازک وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھیے بل بل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ عنہما سے مر بھی ہے کہ جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں لٹا دیا گیا تو میں نے آخری بار آپ کے چہرے عقدس کا دیدار کیا میں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں میں نے کان نزدیک کر کے سنا تو آپ فرما رہے تھے اللہم مغفر لی امتی یعنی اے اللہ میری امت کو بخش دے کنسل امال مدارج النبو حجت العالمین ریش مبارک عقائد جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی مبارک نہایت خوبصورت اور گھنی تھیں چہرے اقدس اور سینہ مبارک کو ایسے مزجن و آراستہ کیے ہوئے تھی کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا حضرت جابر بن ثمورا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی مسلم حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے آقا ب مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک گھنی تھیں شمائل ترمسی سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میرے ماں باپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں آپ درمیانہ قد تھے سرخی مائل سفید رنگت تھی اور گنی داڑھی ابن عساکر حضرت اب حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک کے بال نہایت سیاہ اور حسین اور خوبصورت تھے اور دونوں اطراف سے برابر تھے ابن عساکر حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ ان فرماتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑی مبارک کو لمبائی اور چڑھائی میں تراشتے اور طول و عرض میں برابر رکھتے تھے ترمزین فقہا فرماتے ہیں کہ داڑی مشت بر رکھنا واجب ہے اس زائد بالوں کو تراشنا سنت ہے آل حضرت بریلوی علی رحمہ نے ان روایات کا خلاصہ صرف دو اشار میں یوں بیان فرمایا ہے خط کی گردے دہن مدل آراب بھبن سبزہ نہر رحمت پر لاکھوں سلام ریش خل تدل مرہم ریش دل ہال ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس کے گرد داڑی مبارک کا حسن و جمال دل لیتا ہے آپ کا دہن مبارک علم و حکمت کی نہر ہے آرس رحمت کی نہر کے گرد داڑھی مبارک سبزہ کی طرح دکھائی دیتی ہے آپ کی ریش مبارک پر لاکھوں سلام ہو آپ کے ریش مبارک متوازن ان خوبصورت ہے در اصل اس کا دیدار ہی دل کے زخموں کا مرہم ہے یوں لگتا ہے جیسے چہرہ انور کے چاند کے گرد حالہ بنا ہوا ہے آپ کے ریش مبارک پر لاکھوں سلام ہو حضرت انس رضی اللہ ان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس اور ریش مبارک میں چودہ سے زائد سفید بال نہیں گنے بعض روایات میں یہ تعداد 18 یا 20 بھی آئی ہے اور یہ بھی آیا ہے کہ سر اقدس کے سفید بال تیل لگانے پر ظاہر نہیں ہوتے تھے شمائل ترمذی گردن مبارک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک لمبی اور چاندی کی طرح چمکدار تھی حضرت ہند بھی نبی حالا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک حسن اعتدال اور خوبصورتی میں ایسی تھی جیسے کسی مورتی کی تراشی ہوئی گردن ہوتی ہے اور رنگ میں چاندی کی طرح صاف بس اور چمکدار تھی شمائل ترمزی. حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت گردن حسن اعتدال کے ساتھ لمبی تھیں دوش اقدس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے کندھے نہایت خوبصورت فربا اور مضبوط تھے دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور جلالت کو مشہور کن بنا رہا تھا محدث ابن سب آ روایت کرتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ کے مبارک شان سب سے اونچے نظر آتے ظرقن حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا شمائل ترمسی حضرت ہند بن ابھی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش اقدس کے درمیان فاصلہ تھا اور آپ کے جوڑ نہایت مضبوط حضرت علی کرم اللہ کا ارشاد ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے جوڑ بھاری اور مضبوط تھے شمائل ترمسی حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ دوش مبارک کی خوبصورتیں یوں بیان فرماتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش عقد سے کپڑا ہٹاتے تو ایسے چمکدار نظر آتے جیسے چاندی کے بنے ہوئے ہوں بہ حقیق خسائے سے کبرا ایک ایمان افروز حدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں داخل ہو کر بت توڑ دیے جب جو بت بلندی پر نصب تھے ان کے متعلق آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ میرے کندوں پر سوار ہو کر انہیں توڑ دو وہ عرض گزار ہوئے آقا میں گستاخی نہیں کر سکتا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں تو میرے لیے زہ نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے پھر شیر خدا سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ کے قدس پر سوار ہوئے اور بت گھرانے شروع کیے آپ نے فرمایا علی کس حال میں ہو ارض کی میری نظروں سے تمام حجابات اٹھا دیے گئے ہیں گویا میرا سر عرش کے نزدیک ہے اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو جہاں چاہوں پہنچ جاؤں اور جو چاہوں حاصل کر لوں پھر حضرت علی بت توڑ کر چھلانگ لگا کر نیچے آئے تو مسکرانے لگے وجہ پوچھی گئی تو عرض کی میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی مگر مجھے چوٹ نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ترین چوٹ کیسے لگتی کہ تجھے اوپر لے جانے والا میں تھا اور نیچے لانے والا جبیریل امین علیہ السلام دوش پر دوش ہے جن سے شانے و شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام پشت مبارک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کشادہ اور ایسی چمکدار ب خوبصورت تھی کہ جیسے پگھلائی ہوئی چاندی ہے حضرت محرش بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں عمرے کا احرام باندھ رہے تھے تو میں نے آپ کی پشت انور کی زیارت کی اور اس ایسا پایا جیسے چاندی کو پگھلایا گیا ہو مسند احمد وبیہ حکی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کشادہ تھی دلائل النبوا بخاری و مسلم کی حدیث شریف بہت پہلے بیان ہو چکی جس میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اللہ علی حضرت علیہ رحمٰ نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا روئے آئن علم پشت حضور پشتی کسر ملت لاکھوں سلام ابن آساکر نے حضرت جلحماں بن عرفت سے روایت کیا ہے ایک بار میں مکہ آیا تو وہاں سخت قہط سالی تھی قریش نے ابو طالب کی خدمت میں عرض کی لوگ سخت مصیبت میں گرفتار ہیں تم خدا سے بارش مانگو پھر ابو طالب سورج کی مثل روشن چہرے والے بچے کو لے کر نکلے چند اور بچے بھی ساتھ تھے ابو طالب نے اس نورانی بچے کی پشت کابۃ اللہ سے لگا دی اس حسین و جمیل بچے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے اور اتنی بارش ہوئی کہ شہر اور دیہات سب سراب ہو گئے اور قحط ختم ہو گیا ابو طالب نے قریش کو اپنے اشعار میں اسی واقعہ کی یاد دلائی ہے وبیدت یس الغمام و بے وجہ ہی تمالا تو لارامل یلو ذنبی الحلاک من آل هاشم فهم عنده من نعمتي وفضائلہ یہ گورے رنگ والا روشن چہرہ جس کی صدقہ میں بارش مانگی جاتی ہے یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کا محافظ ہے بنو هاشم جیسے اعلی لوگ ہلاکت کے وقت ان سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کے پاس آ کر نعمتیں اور برکتیں حاصل سے محر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان ایک نورانی گوشت کا ٹکڑا مبارک تھا جو بدن اقدس کے دیگر اجزاء سے ابھرا ہوا تھا اسے محر نبوت کہتے ہیں یہ نبوت کے علامات میں سے تھی حضرت صاحب بن جزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت کو دیکھا وہ مسحری کی گنڈی جیسی تھی جو کبوتری کے انڈے کے برابر بیزوی شکل میں ہوتی ہے بخاری مسلم جابر بن سمورا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سرخ غدود کی طرح اور کبوتری کے انڈے کی مثل تھی مسلم عمر بن اختب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو کر میری پشت ملو میں نے پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں مہر نبوت کو بھی لگی ان کے شاگرد نے پوچھا مہر نبوت کیسی تھی فرمایا کچھ بالوں کا مجموعہ تھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عن نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ پشت انور پر ابھرا ہوا گوشت تھا شمائل تیر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت عقدس پر گوشت کے ٹکڑے کی ماند مہر نبوت تھی جس پر گوشت سے ہی لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم خصائص سے چونکہ محر نبوت کے بارے میں روایات مختلف ہیں اس لیے بعض علماء ان میں یوں تطبیق دیتے ہیں کہ یہ تمام تشبیہات ہیں اور ہر شخص اپنے ذہن اور فہم کے مطابق تشوی دیتا ہے اور امام کرتبی فرماتے ہیں کہ محر نبوت کی مقدار بھی کم و سادہ ہوتی رہتی تھی اور اس کا رنگ بھی مختلف اوقات میں مختلف ہوتا تھا بعض علماء فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز تھا جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا احادیث مبارکہ میں کئی صحابہ کرام کا مہر نبوت کو چومنا بھی ثابت ہے حجر اسود کعبہ جانو دل یعنی محر نبوت پہ لاکھوں سلام